سویلتھ اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی